جانا جانا احمد فراز یہ میری نظمیں یہ میری غزلیں تمام تیری حکایتیں ہیں یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں یہ شعر تیری شکایتیں ہیں میں سب تیری نظر کر رہا ہوں یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی وقت یاد آئیں تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا پہن کے انفاظ کی قبائیں اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی اپسرائیں مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ ہیں یہ مانتا ہوں ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں مجھے خبر تھی کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے ہنا بنی ہے یہ زخم گلزار بن گئے ہیں یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے یہ درد موجے صبا ہوا ہے یہ آگ دل کی صدا بنی ہے اور اب یہ ساری مطائے ہستی یہ پھول یہ زخم سب تیرے ہیں یہ دکھ کے نوہے یہ سکھ کے نغمے جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں وہ تیرا شاعر تیرا مغنی وہ جس کی باتیں عجیب سی تھی وہ جس کے انداز خس تھے اور ادائیں غریب سی تھی نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے وہ تھک چکا تھا اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے غزل اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا زندگی تیری خطا تھی سو تیرے نام کی ہے ہم نے جیسے بھی بسر کی تیرا احسان جانا دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تو بھی دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا اول اول کی محبت کے نشے یاد تو کر بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا آخر آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں رگے مینا سلگ اٹھی کہ رگے جان جانا مدتوں سے یہی عالم نہ توقع نہ امید دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا ہم بھی کیا سادہ تھے ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غمیں دوراں سے جدا ہے غمیں جانا جانا اب کے کچھ ایسی سجی محفلیں یاراں جانا سربہ ہے کوئی سر بغرباں جانا ہر کوئی اپنی ہی آواز سے کانپ اٹھتا ہے ہر کوئی اپنے ہی سائے سے ہراساں جانا جس کو دیکھو وہی زنجیر بپا لگتا ہے شہر کا شہر ہوا داخل زندہ جانا اب تیرا ذکر بھی شاید ہی غزل میں آئے اور سے اور ہوئے درد کے انواں جانا ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم ہجرہ جانا ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزا ریزا جیسے اڑتے ہوئے اوراقے پریشان جانا غزل اے خدا جو بھی مجھے پندے شکیبائی دے اس کی آنکھوں کو میرے زخم کی گہرائی دے تیرے لوگوں سے گلا ہے میرے آئینوں کو ان کو پتھر نہیں دیتا ہے تو بینائی دے جس کے ایما پہ کیا ترک تعلق سب سے اب وہی شخص مجھے تانے تنہائی دے یہ دہن زخم کی صورت ہے میرے چہرے پر یا میرے زخم کو بھر یا مجھے گویائی دے اتنا بے صرفہ نہ جائے میرے گھر کا جلنا چشمے گریاں نہ سہی چشمے تماشائی دے جن کو پیراہنے توقیر و شرف بخشا ہے وہ بے رہنا ہے انہیں خلت رسوائی دے کیا خبر تجھ کو کہ کس وضع کا بسمل ہے فراز وہ تو قاتل کو بھی الزام مسیحائی دے غزل اب کے رت بدلی تو خوشبو کا سفر دیکھے گا کون زخم پھولوں کی طرح مہکیں گے پر دیکھے گا کون دیکھنا سب رقص بسمل میں مگن ہو جائیں گے جس طرف سے تیر آئے گا ادھر دیکھے گا کون زخم جتنے بھی تھے سب منصوب قاتل سے ہوئے تیرے ہاتھوں کے نشان اے چارا گر دیکھے گا کون وہ حوث ہو یا وفا ہو بات محرومی کی ہے لوگ تو پھل پھول دیکھیں گے شجر دیکھے گا کون میری آوازوں کے سائے میرے باموں در پہ ہیں میرے لفظوں میں اتر کر میرا گھر دیکھے گا کون ہم چراغے شب ہی جب ٹھہرے تو پھر کیا سوچنا رات تھی کس کا مقدر اور سحر دیکھے گا کون آ فصیلے شہر سے دیکھیں غنیم شہر کو شہر جلتا ہو تو تجھ کو بام پر دیکھے گا کون ہر کوئی اپنی ہوا میں مست پھرتا ہے فراز شہر نا پرسا میں تیری چشم تر دیکھے گا کون غزل ہر خواب عذاب ہو چکا ہے اور تو بھی تو خواب ہو چکا ہے اب تختے ریگ ہے یہ چہرہ دریا تھا سراب ہو چکا ہے اب ترکے وفا کا وقت آیا تو میرا جواب ہو چکا ہے اب اور کوئی علاج غم کا اب زہر شراب ہو چکا ہے اس رت میں بھی بے نمو ہوں جس میں کانٹا بھی گلاب ہو چکا ہے غزل یوں تو پہلے بھی ہوئے اس سے کئی بار جدا لیکن اب کے نظر آتے ہیں کچھ آثار جدا گر غمیں سودو زیاں ہیں تو ٹھہر جا اے جان کہ اسی موڑ پہ یاروں سے ہوئے یار جدا دو گھڑی اس سے رہو دور تو یوں لگتا ہے جس طرح سائے دیوار سے دیوار جدا یہ جدائی کی گھڑی ہے کہ جھڑی ساون کی میں جدا گریا کنا ابر جدا یار جدا کچکلاہوں سے کہے کون کہ اے بے خبر و توقع گردن سے نہیں تر رہے دستار جدا اس قدر روپ ہیں یاروں کے کہ خوف آتا ہے سرِ میں خانہ جدا اور سرِ دربار جدا کوئے جانا میں بھی خاصہ تھا ترہدار فراز لیکن اس شخص کی سجدش تھی سرِ دار جدا غزل جو رنجشیں تھیں جو دل میں غبار تھا نہ گیا کہ اب کی بار گلے مل کے بھی گلا نہ گیا اب اس کے وعد فردا کو بھی ترستے ہیں کل اس کی بات پہ کیوں اعتبار آ نہ گیا اب اس کے ہجر میں روئیں وصل میں خوش ہوں وہ دوست ہو بھی تو سمجھو کہ دوستانہ گیا نگاہ یار کا کیا ہے ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ دل کا درد ہے پیارے گیا گیا نہ گیا سبھی کو جان تھی پیاری سبھی تھے لب بستہ بس ایک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا غزل جو بھی درونِ دل ہے وہ باہر نہ آئے گا اب آگہی کا زہر زبان پر نہ آئے گا اب کے بچھڑ کے اس کو ندامت تھی اس قدر جی چاہتا بھی ہو تو پلٹ کر نہ آئے گا یوں پھر رہا ہے کانچ کا پیک کر لیے ہوئے غافل کو یہ گماں ہے کہ پتھر نہ آئے گا پھر بو رہا ہوں آج انہیں ساحلوں پہ پھول پھر جیسے موج میں یہ سمندر نہ آئے گا میں جاں بلب ہوں ترکے تعلق کے زہر سے وہ مطمئن کے حرف تو اس پر نہ آئے گا غزل سنا تو ہے کہ نگارے بہار راہ میں ہے سفر بخیر کے دشمن ہزار راہ میں ہے گزر بھی جا غمیں جانو غمیں جہاں سے کہ یہ وہ منزلیں ہیں کہ جن کا شمار راہ میں ہے تمیز رہبر و رہزن ابھی نہیں ممکن ذرا ٹھہر کے بلا کا خبار راہ میں ہے گروہ کچکلاہ کو کوئی خبر تو کرے ابھی ہجومے سرے رہ گزار راہ میں ہے نہ جانے کب کا پہنچ بھی چکا سر منزل وہ شخص جس کا ہمیں انتظار راہ میں ہے فراز اگرچہ کڑی ہے زمین آتش کی ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے غزل سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے کس شہر میں ہم محل محبت نکل آئے اب دل کی تمنا ہے تو اے کاش یہی ہو آنسو کی جگہ آنکھ سے حسرت نکل آئے ہر گھر کا دیا گل نہ کرو تم کہ نہ جانے کس بام سے خورشید قیامت نکل آئے جو در پہ پندار ہیں ان قتل گہوں سے جہاں دے کے بھی سمجھو کہ سلامت نکل آئے اے ہم نفسوں پھنسو کچھ تو کہو وحد ستم کی ایک حرف سے ممکن ہے حکایت نکل آئے یاروں مجھے مسلوب کرو تم کہ میرے بعد شاید کہ تمہارا قد و قامت نکل آئے غزل ابرے بہار اب کے بھی برسا پرے پرے گلشن اجاڑ اجاڑ ہیں جنگل ہرے ہرے جانے یہ تشنگی ہے حوث ہے کہ خودکشی جلتے ہیں شام ہی سے جو ساغر بھرے بھرے ہے دل کی موت اہل وفا کی شکستگی پھر بھی جو کوئی ترکے محبت کرے کرے اب اپنا دل بھی شہر خموشاں سے کم نہیں سن ہو گئے ہیں کان صدا پر دھرے دھرے رہتے ہیں اہل شہر کے سائے سے دور دور ہم آہوانے دشت کی سورت ڈرے ڈرے گل بن کے پھوٹتا ہے لہو شاخ سار سے زخم رگے بہار ہیں پتے ہرے ہرے زندہ دلانے شہر کو کیا ہو گیا فراز آنکھیں بجھی ہوئی ہیں تو چہرے مرے مرے غزل شگفتہ دل ہیں کہ غم بھی عطا بہار کی ہے گلے حباب ہیں سرم ہوا بہار کی ہے ہجوم جلوے گل پر نظر نہ رکھ کے یہاں جراحتوں کے چمن پر ردا بہار کی ہے کوئی تو لالے خونی کفن سے بھی پوچھے یہ فصل چاکے جگر کی ہے یا بہار کی ہے میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے شمار زخم ابھی سے فراز کیا کرنا ابھی تو جان میری ابتدا بہار کی ہے غزل دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجالی جائے یادے جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے مصحف رخے کسی کا کہ بیاز حافظ ایسے چہرے سے کبھی فال نکالی جائے وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے بے شہر کا سایہ ہے میرے دل پہ فراز کس طرح سے میری آشفتہ خیالی جائے غزل ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی سہر ہوئی چلا گیا ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھور میں آ گئی وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا سکوت میں بھی اس کے ایک قدائے دل نواز تھی وہ یار کم سخن کئی حکایتیں سنا گیا اب ایک ہجوم عاشق ہے ہر طرف رواں دواں وہ ایک رہنورد خود کو قافلہ بنا گیا دلوں سے وہ گزر گیا شعائے مہر کی طرح گھنے اداس جنگلوں میں راستہ بنا گیا کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں کہ ایک پھول گلستا کی آبرو بچا گیا شریک بضمِ دل بھی ہیں چراغ بھی ہیں پھول بھی مگر جو جانے انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا اٹھو ستمزدو چلیں یہ دکھ کڑا سہی مگر وہ خوش نصیب ہے یہ زخم جس کو راس آ گیا یہ آنسوؤں کے ہار خوں بہا نہیں ہیں دوستوں کہ وہ تو جان دے کے قرض دوستاں چکا گیا غزل کہا تھا کس نے کہ عہد وفا کرو اس سے جو یوں کیا ہے تو پھر کیوں گلا کرو اس سے نصیب پھر کوئی تقریب قرب ہو کہ نہ ہو جو دل میں ہوں وہی باتیں کہا کرو اس سے یہ اہل بزم تو نق حوصلہ صحیح لیکن ذرا فسانے دل ابتدا کرو اس سے یہ کیا کہ تم بھی غمِ ہجر کے فسانے کہو کبھی تو اس کے بہانے سنا کرو اس سے فراز تر کے تعلق تو خیر کیا ہوگا یہی بہت ہے کہ کم کم ملا کرو اس سے غزل تجھ سے بچھڑ کے ہم بھی مقدر کے ہو گئے پھر جو بھی در ملا ہے اسی در کے ہو گئے پھر یوں ہوا کہ غیر کو دل سے لگا لیا اندر وہ نفرتیں تھیں کہ باہر کے ہو گئے کیا لوگ تھے کہ جان سے بڑھ کر عزیز تھے اب دل سے محف نام بھی اکثر کے ہو گئے اے یاد یار کیا کریں تجھ سے شکایتیں اے درد ہجر ہم بھی تو پتھر کے ہو گئے سمجھا رہے ہیں مجھ کو سبھی ناسہان شہر پھر رفتہ رفتہ خود اسی کافر کے ہو گئے اب کے نہ انتظار کریں چارہ گر کہ ہم اب کے گئے تو کوئے ستمگر کے ہو گئے روتے ہو ایک جزیرے جان کو فراز تم دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے غزل ہر تماشائی فقط ساحل سے منظر دیکھتا کون دریا کو الٹتا کون گوہر دیکھتا وہ تو دنیا کو میری دیوانگی خوش آ گئی تیرے ہاتھوں میں وگرنا پہلا پتھر دیکھتا آنکھ میں آنسو جڑے تھے پر صدا تجھ کو نہ دی اس توقع پر کہ شاید تو پلٹ کر دیکھتا میری قسمت کی لکیریں میرے ہاتھوں میں نہ تھیں تیرے ماتھے پر کوئی میرا مقدر دیکھتا زندگی پھیلی ہوئی تھی شام ہجران کی طرح کس کو اتنا حوصلہ تھا کون جی کر دیکھتا ڈوبنے والا تھا اور ساحل پہ چہروں کا ہجوم پل کی محلت تھی میں کس کو آنکھ بھر کر دیکھتا تو بھی دل کو ایک لہو کی بوند سمجھا ہے فراز آنکھ اگر ہوتی تو قطرے میں سمندر دیکھتا غزل سوئے فلک نہ جانب محتاب دیکھنا اس شہر دل نواز کے آداب دیکھنا تجھ کو کہاں چھپائیں کہ دل پر گرفت ہو آنکھوں کو کیا کریں کہ وہی خواب دیکھنا وہ موج خون اٹھی ہے کہ دیواروں در کہاں اب کے فصیلے شہر کو غرقاب دیکھنا ان صورتوں کو ترسے کی چشمے جہاں کے آج کمیاب ہیں تو کل ہمیں نایاب دیکھنا پھر خون خلق و گردن مینا بچائیو پھر چل پڑا ہے ذکر مئے ناب دیکھنا آباد ہوئے چاکے غریباں جو پھر ہوا دستے رقیب دامن احباب دیکھنا ہم لے تو آئے ہیں تجھے ایک بے دلی کے ساتھ اس انجمن میں اے دل بے تاب دیکھنا حد چاہیے فراز وفا میں بھی اور تمہیں غم دیکھنے نہ دل کی تب و تاب دیکھنا غزل ستم گری کا ہر انداز مہرمانہ لگا میں کیا کروں میرا دشمن مجھے برا نہ لگا ہر ایک کو زوم تھا کس کس کو ناخدا کہتے بھلا ہوا کہ سفینہ کنارے جا نہ لگا میرے سخن کا کرینہ ڈبو گیا مجھ کو کہ جس کو حال سنایا اسے فسانہ لگا برونے در نہ کوئی روشنی نہ سایہ تھا سبھی فساد مجھے اندرونے کھانا لگا میں تھک گیا تھا بہت پے بپے اڑانوں سے جبھی تو دام بھی اس بار آشیانہ لگا اس عہد ظلم میں میں بھی شریک ہوں جیسے میرا سکوت مجھے سخت مجرمانہ لگا وہ لاکھ زود فراموش ہو فراز مگر اسے بھی مجھ کو بھلانے میں ایک زمانہ لگا غزل دگانے شہر کا جیسا بھی حال ہو اے یار خوش دیار تجھے کیوں ملال ہو اب بات دوستی کی نہیں حوصلے کی ہے لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو اب کے وہ درد دے کہ میں روؤں تمام عمر اب کے لگا وہ زخم کے جینا محال ہو پہلے وہ اضطراب تجھے کس طرح بھلائیں اب یہ عذاب کیسے طبیعت بحال ہو خود میرا ہاتھ جب میری بربادیوں میں تھا تیری جبیں پہ کیوں ارق انفعال ہو پھر تو نے چھیڑ دی ہے کئی ساتوں کی بات وہ گفتگو نہ کر کہ تجھے بھی ملال ہو میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر ایسا سلوک کر کہ میرے حسب حال ہو ٹوٹا تو ہوں مگر ابھی بکھرا نہیں فراز میرے بدن پہ جیسے شکستوں کا جال ہو غزل تیری یادوں کا وہ عالم نہیں ہے مگر دل کی اداسی کم نہیں ہے ہمیں بھی یاد ہے مرگِ تمنا مگر اب فرصت ماتم نہیں ہے ہوائے قرب منزل کا برا ہو فراق ہم سفر کا غم نہیں ہے جنون پارسائی بھی تو ناسے میری دیوانگی سے کم نہیں ہے یہ کیا گلشن ہے جس گلشن میں لوگوں بہاروں کا کوئی موسم نہیں ہے قیامت ہے کہ ہر مخوار پیاسا مگر کوئی حریف جم نہیں ہے سلیبوں پر کھنچے جاتے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ میں پرچم نہیں ہے فراز اس قید زارے روشنی میں چراغوں کا دھواں بھی کم نہیں ہے غزل برسوں کے بعد دیکھا ایک شخص دلربا سا اب ذہن میں نہیں ہے پر نام تھا بھلا سا ابرو کھنچے کھچے سے آنکھیں جھکی جھکی سی باتیں رکی رکی سی لہجہ تھکا تھکا سا الفاظ تھے کہ جگنوں آواز کے سفر میں بن جائے جنگلوں میں جس طرح راستہ سا خوابوں میں خواب اس کے یادوں میں یاد اس کی نیندوں میں گھل گیا ہو جیسے کرت جگہ سا پہلے بھی لوگ آئے کتنے ہی زندگی میں وہ ہر طرح سے لیکن نوروں سے تھا جدا سا اگلی محبتوں نے وہ نام مرادیاں دیں تازہ رفاقتوں سے دل تھا ڈرا ڈرا سا کچھ یہ کہ مدتوں سے ہم بھی نہیں تھروئے کچھ زہر میں بجھا تھا احباب کا دلا سا پھر یوں ہوا کہ ساون ناکھوں میں آ بسے تھے پھر یوں ہوا کہ جیسے دل بھی تھا بلاسا اب سچ کہیں تو یاروں ہم کو خبر نہیں تھی بن جائے گا قیامت ایک واقعہ ذرا سا تیور تھے بے رخی کے انداز دوستی کے وہ اجنبی تھا لیکن لگتا تھا آشنا سا ہم دش تھے کہ دریا ہم زہر تھے کہ امرت ناحق تھا زوم ہم کو جب وہ نہیں تھا پیاسا ہم نے بھی اس کو دیکھا کل شام اتفاقاً اپنا بھی حال ہے اب لوگوں فراز کا سا غزل جسم شعلہ ہے جبھی جامع سادہ پہنا میرے سورج نے بھی بادل کا لبادہ پہنا سلوٹیں ہیں میرے چہرے پہ تو حیرت کیوں ہے زندگی نے مجھے کچھ تم سے زیادہ پہنا خواہشیں یوں بھی برہنا ہوں تو جل بجھتی ہیں اپنی چاہت کو کبھی کوئی ارادہ پہنا یار خوش ہیں کہ انہیں جامع احرام ملا لوگ ہستے ہیں کہ قامت سے زیادہ پہنا یار پیما شکن آئے اگر اب کے تو اسے کوئی زنجیر وفا اے شبِ وعدہ پہنا غیرت عشق تو مانے تھی مگر میں نے فراز دوست کا توق سرے محفلِ یادہ پہنا غزل میں <سؤال> نے <سؤال> آغاز سے انجام سفر جانا ہے سب کو دو چار قدم چل کے ٹھہر جانا ہے غم و صحرائے تمنا کے بگولے کی طرح جس کو منزل نہ ملی اس کو بکھر جانا ہے تیری نظروں میں میرے درد کی قیمت کیا تھی میرے دامن نے تو آنسو کو گہر جانا ہے اب کے بچھڑے تو نہ پہچان سکیں گے چہرے میری چاہت تیرے پندار کو مر جانا ہے جانے والے کنروں کو کہ بھرم رہ جائے تم پکارو بھی تو کب اس کو ٹھہر جانا ہے تیز سورج میں چلے آتے ہیں میری جانب دوستوں نے مجھے صحرا کا شجر جانا ہے زندگی کو بھی تیرے در سے بھکاری کی طرح ایک پل کے لیے رکنا ہے گزر جانا ہے اپنی افسردہ مزاجی کا برا ہو کے فراز واقعہ کوئی بھی ہو آنکھ کو بھر جانا ہے غزل میں کہ پھر دشتے رفاقت کا سفر کرایا کیا کہوں کتنی اذیت سے گزر کر آیا ہر کوئی ہم سے ملا عمر گریزاں کی طرح وہ تو جس دل سے بھی گزرا وہیں گھر کر آیا تم نے ایک سنگ اٹھایا میرے آئینے پر اور ہر شخص کو میں آئینہ گر کرایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو شہر وفا کیسا ہے ایسے لگتا ہے سلیبوں سے اتر کر آیا صرف چہرے ہی اگر کرب کے آئینیں ہیں کیوں نہ میں دل کا لہو آنکھ میں بھر کر آیا اب جو اس شہر کی تقدیر ہو میں تو لوگوں در دیوار پہ حسرت کی نظر کر آیا ہم تو سمجھے تھے محبت کا پیمبر ہے فراز اور وہ بے مہر بھی توہین ہنر کرایا غزل ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں یہ بھی وقت آنا تھا اب تو گوش بر راواز ہے اور میرے بربت دل میں صدا کوئی نہیں آ کہ اب تسلیم کر لیں تو نہیں تو میں صحیح کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کوئی نہیں وقت نے وہ خاک اڑائی ہے کہ دل کے دشت سے قافلے گزرے ہیں پھر بھی نقش پا کوئی نہیں خود کو یوں محسور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں کیسے رستوں سے چلے اور کس جگہ پہنچے فراز یا ہجوم دوستہ تھا ساتھ یا کوئی نہیں غزل یہ جو نشے ہیں سفر کے نوتر جائیں کہیں کوئی منزل نہ سہی سامنے پر جائیں کہیں اس کی محفل نہ سہی ہجر کا صحرا ہی سہی خواب و خوشبو کی طرح آؤ بکھر جائیں کہیں تجھ کو یہ دکھ کہ میری چارہ گری کیسے ہو مجھ کو یہ غم ہے میرے زخم نہ بھر جائیں کہیں اس خلا میں تو زمین ٹوٹ کے یاد آتی ہے کوئی قلزم ہو کہ دلدل ہو اتر جائیں کہیں گھر سے نکلے تھے کہ دنیا نے پکارا تھا فراز اب جو فرصت ملے دنیا سے تو گھر جائیں کہیں غزل آنسو نہ روک دامنے زخمیں جگر نہ کھول جیسا بھی حال ہو نگہے یار پر نہ کھول جب شہر لٹ گیا ہے تو کیا گھر کو دیکھنا کل آنکھ نم نہیں تھی تو اب چشمے تر نہ کھول چاروں طرف ہیں دام شنیدن بچھے ہوئے غفلت میں تائران معانی کے پر نہ کھول کشتوں کڑی کٹھور مسافت کا دھیان کر کوسوں سفر پڑا ہے ابھی سے کمر نہ کھول عیسا نہ بن کے اس کا مقدر سلیب ہے انجیلے آگہی کے ورق عمر بھر نہ کھول امکام ہے تو بندو سلاسل پہن کے چل یہ حوصلہ نہیں ہے تو زندہ کدھر نہ کھول میری یہی بسات کے فریاد بھی کروں تو چاہتا نہیں ہے تو باب اثر نہ کھول تو آئینہ فروش و خریدار کور چشم اس شہر میں فراز دکانیں ہنر نہ کھول